شہید اسلام ڈاٹ کام خالق کلی شہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام الحمد للہ حسینہ سیاح من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيانا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الظليم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له نحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم من رباج والإحترام کولا بھائی کرام تولا بائی اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان آنے جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں الحمدللہ آج ہمارے ادارے جامعہ دارالعلوم جامع مسجد خاتم النبیین جس کے بانی شہید اسلام حضرت ابدس حکیم الحسل حضرت مولانا یوسف لدھیانوی نبر اللہ مرکز ہیں اس ادارے میں آج چوتھی مرتبہ دورے تفسیر کا پروگرام شروع ہو رہا ہے یہ بہت ہی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے اور ایک عظیم مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی نیکی انسان اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا یہ قرآن مجید اس کا پڑھنا پڑھانا اس کا سمجھنا یہ تو بہت ہی بڑا اللہ کی طرف سے اعزاز ہے اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم علام القرآن و تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو پرانے مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں گویا اللہ کے نبی آغرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے ایسے لوگوں کو جو قرآن مجید کی یا تو تعلیم حاصل کرتے ہیں یا پھر قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں ایک دوسری روایت میں آضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالمن او متعلم او محب اللہ تو ابھیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو عالم بنو یا متعلم بنو ان دونوں کے ساتھ محبت کرنے والے بنے ولا تو راب چوتھا آدمی نہ بنا ایک عالم عالم دین ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس طرح اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے عزمت اور اعزاز انبیاء علی مسلات اسلام کو عطا کرتے ہیں ان کا چنو کرتے ہیں نبوت اور رسالت کا منصب عطا کرتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسانوں میں سے سب سے اعلی درجے کا مرتبہ اور منصب انبیاء علیہ السلام کا ہوا کرتا ہے اس لیے کہ نبوت اور رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خود ان کا انتخاب فرماتے ہیں پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد جو عام لوگ ہوتے ہیں عوام الناس ہیں ان میں سے اللہ تعالی اپنی محبوبیت بخشنے کے لیے ان کا بھی انتخاب فرماتے ہیں وہ کون ہیں وہ علماء ہیں جن کو علوم نبوت کے ساتھ مزین کیا جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کے بارے میں فرمایا کہ العلماء الانبیاء yeah, yeah, yeah. کہ علماء تو علامات سلات السلام کے وارث ہوا کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے کہ ایک عالم کا وارث بن ایک نبی کا وارث بننا ہے یہ جو ورثا ہوتے ہیں ان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں کئی درجے ہوتی ہیں کوئی بادشاہ کا وارث بنتا ہے کوئی وزیر کا وارث بنتا ہے کوئی صدر کا وارث بنتا ہے کوئی بیچارے غریب اور فقیر کا وارث بنتے ہیں اور ہر وارث اپنا جو بڑا ہوتا ہے جس کا وہ وارث بن رہا ہوتا ہے اس پر فخر کرتا ہے بادشاہ کا جو وارث بنے گا فخر کرے گا تو بادشاہوں کے بادشاہ جن کو اللہ تعالی نے بادشاہ اتا فرمائی ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں ان انبیاء علیہ السلام وسلام کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ جس طرح امبیا علی مسلاط کے ساتھ اللہ تعالی کی خاص عنایت رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں علماء کے ساتھ ہوتی ہیں کیوں اس لیے کہ یہ تو انبیاء علیہ مسلاط والسلام کے والے نا ان کا اعزاز ان کا اکرام بھی اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان فرماتے ہیں دنیا میں کوئی صدارت اور وزارت کے عہدے پر پہنچ جائے بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لے لیکن نبی کا وارث نہیں بن سکتا نبی کا کام کیا ہے رشد و ہدایت رہنمائی کرنا ظلمت سے نکال کر روشنائی حاصل کرنا یہ صرف انبیاء علیہ علی علما کا ہی کام ہوا کرتے ہیں ان کا یہ منصب ہے دنیا کا کوئی شخص جتنا بڑا کوئی عہدہ لے لے یا جتنی بڑی کوئی ڈگری لے لے وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر نبی والا کام نہیں کر سکتا ان کے منصب کو پورا نہیں کر سکتا جس نبی پر جس مسلے پر نبی کھڑا ہوا ہے کوئی صدارت و وزارت لے کر دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری لے کر اس مسئلے پر کھڑے ہونے کا لائق نہیں ہوتا دنیا میں بھی اللہ تعالی ان کو اعزاز و شرف بخشتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں عالم چاہے کسی کھاتے پیتے گھرانے کا آدمی ہو کسی ذمہ دار کا بیٹا ہو یا کسی فقیر کا بیٹا ہو ہر ایک اللہ تعالی یہ منصب عطا کرتے ہیں اپنے کلام کی برکت سے دنیا میں بھی ایزاد اور شرف حاصل ہوتا ہے کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالی اس علوم نبوبت اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالی وہ شرف اور اعزاد بخشیں گے جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے میدان میں تمام جنتیوں جنتوں کو جمع کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان عرش معلہ پر مستوی ہوں گے تشریف فرما ہوں گے اور انبیاء علی مسلاد وسلام کے لیے اللہ تعالی اپنے شایان شان تخت سجائیں گے جن پر امبیا علی مسلاد بیٹھیں گے اور جو انبیاء علی مسلاد وسلام کے وراث ہوں گے ان کے لیے ڈبلو ڈبلو ڈبل شہید اللہ تعالی ان کی شایان شان کیونکہ علماء کے وراثاں ہیں تو امبیا عری مسلاد اسلام کے لیے تخت سجائے جائیں گے ان کے لیے اللہ تعالی کرسیاں سجائیں گے جن پر ان علماء کو بٹھایا جائے گا ایک مجمع ہو اور مجمے میں سٹی س... سجا ہوا ہو اسٹیج کہتے ہیں تو ہر آنے والا مہمان اگر اس کو سٹیج پر بلا کر بٹھایا جائے اپنے لیے باعث شرف اور اعزاز سمجھنا اور پھر عام مجمے میں بیٹھے ہو کچھ لوگ نیچے دریا پر بیٹھے ہو یا دریا نہ ملے نیچے ویسے بیٹھ سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے کرسیاں رکھ دی جائیں یہ بھی تو اعزاز ہے تو یہ اللہ تعالی آخرت میں علماء کے لیے اعزاد اور شب بخشیں گے اور ایک روایت میں آتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی علماء کی جماعت کو بلائیں گے اور بلا کے دوسرے لوگوں سے ایک طرف لے جائیں گے پردے کے پیچھے اور پوچھیں گے تم علماء ہو تو یہ علماء کہیں گے جی یا اللہ آپ کی توفیق سے ہم نے دنیا میں علم حاصل کیا تھا اس لیے ہمیں علماء کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کہیں کہ علیم ہونا تو میری صفت ہے عالم ہونا تو میری صفت ہے جب تم لوگوں نے میری صفت کو اپنا لیا ہے لہذا میری رحمت گوارہ نہیں کرتی کہ تم اسے حساب کتاب بھی دیا جائے لہذا بغیر حساب کتاب دلت میں ضافل ہو جاؤ یہ اسی علم کی برکت سے اللہ تعالی اعزاز بخشیں گے ہمیں اس پر ناز کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے دنیا میں بھی ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم پوری زندگی سجدے میں پڑے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں پھر بھی شکر نہیں ادا کر سکتے کیوں ایک عالم جب ہوش سنبھالتا ہے بچپن سے بلوغت کی طرف آتا ہے ہوش و ہوا سنبھالتا ہے ان کے والدین نے میاں جی کے پاس بٹھا دیا قرآن مجید پڑھنے کے لیے فکر کرنے کی ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ابھی ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے اس کا احساس نہیں ہے ایک بچے کو جب استاد کے پاس پرانے مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بٹھایا طالب علم نے بسم اللہ کی با پڑھی ہے یہاں سے ایک ہر پر دس لکھیاں اس کا ثواب شروع ہو گیا ہو گیا نا سبحان اللہ جب یہ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے الف سے لے کر سورہ ناس کی سین تک اگر اللہ تعالی نے اس کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے ذہین بچہ دو یا ڈھائی سال میں اور جو تھوڑے کمزور ہوتے ہیں چار سال میں یا پانچ سال میں کر لیتے ہیں پانچ سال تک جو بچہ دن اور رات میں قرآن مجید بار بار پڑھا ہے یاد کرنے کے لیے سنانے کے لیے ایک ایک حرف پر جو دس دس کو نیکیاں ملنی ہیں تو اس کو کتنا اجل ملا ہوگا کتنی نیکیاں اس کے لیے جمع ہوگی ہوں گی اور پھر بچپن سے لے کر آخری دم تک یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے گا اس کو پڑھتا رہے گا ایک ایک ارب پر اس کو جو دس دس نیکیاں اگر نماز کی حالت میں پڑھتا ہے تو الگ ہے بیٹھ کر پڑھنے کا اجر الگ ہے کھڑے ہونے کا الگ ہے پچیس سے پچاس نیکیں ملتی ہیں اور اگر تراگیاں سنا رہی ہیں امامت کروا رہی ہیں تو بچے کے والدین کو ایک حافظ یا عالم کے والدین کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارے نامائے اعمال میں صرف قرآن مجید پڑھنے پر کتنی اللہ تعالیٰ نے نیکیاں تا فرما دی اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے بچے گھر میں والدین سے پیسے مانگتے ہیں اور والدین ان کو ترغیب دیتے بیٹا فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے ان کو جمع کرتے رہیں آپ کو فلان چیز لے کے دیں گے بچے شوق میں کبھی روپیہ ڈالتے ہیں کبھی دو ڈالتے ہیں کبھی پانچ ڈالتے, ڈالتے ہیں کبھی دس ڈالتے ہیں وہ سال ہر سال ان کا وہ جو برتن ہوتا ہے گل دیتے ہیں پڑا رہتا ہے ان بےچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا میں نے کب دو روپئے ڈالے تھے کب دس روپئے ڈالے تھے کب سو روپئے ڈالا تھا کب پچاس روپئے جب سال کے بعد نکالتے ہیں تو وہ ہزاروں روپئے بنے ہوتے ہیں ایسے یہی ایک دینی طالب علم کی مثال ہے بیچارہ پڑھ ہے اس کو پتا نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں سب سے پاکیزہ اور سب سے قیمتی جو زندگی ہے ایک طالب علم کی زندگی کہ اس کی زندگی نیکیوں میں گزر رہی ہوتی ہے جب سے ہو سنبھال ہے اس کے والدین کے لیے بھی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں اور اس کے لیے بھی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا خیرکم من تعلم من قرآن والدہ تم میں سے بہتر وہی ہے جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو آگے سکھلایا تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے قرآن مجید کے ساتھ نسبت ہونا اس قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر البشت فرمایا اور اس قرآن مجید کو سینے کے ساتھ لگانے والے خیر الناس ہیں اور جس زمانے میں یہ قرآن مجید نادل ہو رہا ہے صاحب رضی اللہ تعلم کا اس کو کیا کہتے ہیں خیر القرون سم اللہ دین سم الدین زمانے کا بھی اثر ہوتا ہے جس زمانے میں یہ قرآن مجید نادل ہو رہا تھا اس زمانے کو اللہ تعالیٰ نے خیر القرون کہا ہے خیر ہی خیر سراپا خیر ہے دمہ اس وقت کے لوگ بھی خیر الناس تھے اس وقت اور یہ امت قرآن مجید جس کو اللہ تعالیٰ تع فرمائے خیر الامم ہے اور وہ زمانہ جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا خیر الیر القرون ہے خیر القن مجھے ایک واقعہ یاد آیا زمانے کے بہترین ہونے کا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ تھا زمانے کی جو نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رضی اللہ کرم تن کے ساتھ تھی ایک اکایت میں لکھا ہے کہ ایک حکیم صاحب سے ان کا نام تھا تیرم حکیم تیرم جی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ تھے بڑے متقی اور پرہیزگار اپنے متب میں جوانی کی جوانی کا زمانہ تھا بیٹھے ہوئے تھے ایک نہایت حسینوں جمیل عورت آتی ہے اور ان کو بھی اللہ تعالی نے علم و فضل عطا فرمایا تھا اور متقی پرہیزگار تھے متقی پرہیزگار کا اپنا ہی حسن ہوتے رنگ کا اگر کوئی کالا ہو لیکن متقی پرہیزگار ہو اعمال کا پابند ہو اللہ تعالیٰ ایسی اس کو نورانیت عطا فرماتے ہیں ایسی وجہ عطا فرماتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ملتی بال لوگ ان کی چمڑی تو سفید ہوتی ہے لیکن نورانیت نہیں ہوتی جادبیت نہیں ہوتی بال لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رنگ کے تو کالے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خاص نور عطا فرماتے ہیں اس میں جادبیت ہوتی ہے یہ حکیم صاحب ایسے بھی خوبصورت تھے وہ خ... خاتون آئی جوانی, جوانی کا ملت وقت ملت تھا کہنے لگی اس وقت اتفاق سے کوئی مریض اور مریض نہیں تھے پہلے نکال میں آئی اس نے اپنا نکاب اتار کر اپنا حسن کا اظہار کیا کہنے لگی کہ حکیم صاحب کافی عرصہ ہو گیا میں تو موقع میں تھی کہ کوئی تنہائی کا موقع ملے اور میں آپ سے باتیں کروں اور اپنی خواہش کو پورا کروں کیونکہ حکیم صاحب متقی اور پرہیزگار تھے لا حول ولا خوب پڑھا اور اس کو دھتکار دیا اپنے متب سے نکال دیا ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا یہ تو جوانی کا واقعہ ہے بال سوید ہو گئے بوڑھے ہو گئے نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں تصویر وغیرہ کر رہے ہیں نہ جانے کیسے وہ واقعہ یاد آ گیا وہ خاتون آئی تھی بڑی حسین و جمیل تھی یوں تھی فلاں تھی اب بڑھاپا ہے خیال کیا آتا ہے اس بیچاری نے کہا تھا بڑی حسین و جمیل تھی اگر اس کی خواہش پوری کر دیتے تو کیا ہو جاتا او ہو یہ خیال آنا تھا فورا اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے یہ کیا سوچا اس طرح کا میرے خیال کیوں آ خیال تو اس وقت آنا چاہیے تھا جب جوانی تھی جب خواہش تھی اب تو بوڑھا ہو گیا یہ گندا خیال کیوں آ ہے لگتا ہے تیرے ایمان میں بھی فلل واقع ہو گیا ایمان میں کمزوری آ گئی رونے, رونے لگے رونے لگے روتے رہے ساری رات روتے رہے روتے, روتے روتے اونگ آ گئی اونگ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے آمر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگیم سم کیا بات ہوئی کیوں پریشان ہو کیوں رو رہے ہو فرمانے لگے کہ حضرت میں اس لیے رو رہا ہوں مجھ سے یہ غلطی ہوئی جوانی جی اس وقت تو اللہ نے بچا لیا مجھے لیکن بڑھاپے میں آ کے یہ خیال آ ہے مجھے اپنے ایمان کا خطرہ ہے کہ اب میرا ایمان سلامت نہیں رہا یہ کمزور ہے تو آگر صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا قصور نہیں ہے یہ زمانے کا قصور ہے وہ زمانہ آج سے تیس چالیس سال پہلے کا زمانہ تھا وہ زمانہ تھا جو میرے زمانے کے قریب تھا اب تو اتنی دور آت آ چکا ہے یہ زمانہ یہ زمانے کا اثر ہے کہ اس طرح کا خیال آیا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام یہ برائی کا خیال آنا یہ زمانے کا اثر ہے آپ کا پسر نہیں ہے تو جب زمانے کا اثر ہو سکتا ہے تو اسی طرح جو خیر کی چیزیں ہیں ان کا بھی اثر ہوتا ہے ان کے ساتھ اگر نسبت ہوگی تو خیر ہی خیر ہے چنانچی آمدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم خی رکمن کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور اس کو سکھلایا پھر اللہ تعالی نے اس کے بارے میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے ان نزل نذکروں و ان لہول حافظوں کہ ہم نے اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے علماء لکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ایک تو, ایک تو الفاظ کی صورت میں ہے اور دوسرا معانی اور مفہوم کے اعتبار سے اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے الفاظ کے اعتبار سے آپ دیکھیں چودہ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود الحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس طرح قرآن مجید جاری ہوا تھا صحابہ کے رضی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا اسی طرح ہرف حرف لفظ ب لفظ زبر اور زیر کی بھی تبدیلی نہیں آئی ایسی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے مخالفین اسلام دینی دشمنوں نے بہت کوششیں کی بڑے حربے کی اختیار کیے کہ کسی طرح اس قرآن مجید کو ختم کر دیا جائے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اللہ تعالی اس قرآن مجید کی حفاظت کرتے رہے اور اس کی حفاظت کے ذرائع اور اصبا بہت سے ہیں بچہ بچہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولاقت یسن القرآن رفال میں مدعا کیا قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے اعتبار سے بھی پڑھنے کے اعتبار سے بھی یاد کرنے کے اعتبار سے بھی دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسان نہیں ہے جو پڑھنے کے اعتبار سے بھی آسان ہو سمجھنے کے اعتبار سے بھی آسان ہو یاد کرنے کے اعتبار سے بھی آسان ہو خلیفہ ہارون رشید ان کے زمانے میں ایک بچے کو لایا گیا پانچ سال کا بچہ اب پانچ سال کا بچہ کتنی عمر ہوتی ہے کتنا سمجھدار ہوتے ہیں ان کے دربار میں لایا گیا اس کا والد کہنے لگا کہ اے امیر المومنین میرا یہ بچہ ہے اس کو اللہ تعالی نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے اس نے پورا قرآن مجید حفظ یاد کر لیا خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے مزاق کرتے ہو میرے ساتھ کہنے لگے نہیں امیر المومنین نہیں یقینات سن کر دیکھ لیں چنا بچے, بچے کو بچے پیش کیا گیا, گیا, گیا اب بچہ بچارہ بھولا بالا, بالا اب اس کو بلد کہتے ہیں کہ پڑھ کر سناؤ بچہ پڑھ نہیں رہا ضد کر رہا ہے اب بچے کو لالے دینی پڑتی اس وقت یہ کافی تو ہوتی نہیں تھی گڑ شکر وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی تو والد اس کو کہتے تھے میں آپ گڑ دوں گا پڑھ کے سناؤ چنانچہ بچے کو راضی کر لیا گیا تو خلیفہ ہارون رشید نے پانچ جگہ سے امتحان لینے کے لیے قرآن مجید سنا اور پانچوں جگہ سے پانچ سال کے بچے نے سنا دیا انکرا و ان لہوں گا اور معانی کے اعتبار, اعتبار, اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ, تعالی نے اس کی حفاظت فرمائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لفظ کے بارے میں جو تعبیر فرمائی جو مطلب اور جو مفہوم صحابت نمر اللہ تعالی نے ذکر فرمایا تھا وہ تفسیروں میں اسی طرح مذکور ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفصیل تھی حضرت صلی اللہ علیہ کی ایک ایک ادا کو صاحبہ کرام رضی اللہ نے محفوظ فرمایا اور عملی طور پر اس پر عمل کر کے دکھایا آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عالم کا قصہ سنا ہوگا ایک بار کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے کافلے والے ساتھ تھے ایک ایسا مقام آیا کہ تھوڑا سا ویرانہ تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی علام انہوں نے اپنی سواری کو روکا پیچھے لے گئے اور سواری کو وہاں کھڑا کیا تھوڑے سے فاصلے پر جاتے ہیں وہاں پر جا کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر اٹھ کے واپس آ جاتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عمر خرید تھی کہ آپ کافلے میں سے سواری کو الگ کر کر ٹہر گئے اور پھر وہاں جا کر بیٹھ گئے اور کوئی وہاں مقصد بھی نہیں تھا اٹھ کر واپس آ گئے کیا وجہ تھی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اس جگہ پر قدائے حاجت فرمائی تھی اور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو پورا کرنے کے لیے اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تھوڑی دیر ڈاٹ www.shahideislam.com اسلام روایت میں آتا ہے کہ کہ اسی طرح سفر پر جا رہے تھے ایک جگہ انہوں نے اپنے سر کو نیچے کیا حالانکہ وہاں کوئی درخت درخت بھی نہیں تھا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے سر کو کیوں نیچے کیا فرمانے لگے یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزر کی رہی تھی درخت تھا اس کے ٹہنیاں نیچے کو جھک ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک نیچے کیا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں میں نے سر کو نیچے کیا تو صحابہ رضی اللہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو بھی اپنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے قرآن مجید کی جو تعبیر تھی جو تفسیر تھی اس کو بھی محفوظ کرزرگ تھے صحیح تبکل شاہ امبال بھی رحم اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سخی بھی بہت تھے انہوں نے باقاعدہ ایک سرائے بنائی ہوئی تھی مہمان خانہ بنایا ہوا تھا اس میں مہمانوں کو ٹھہراتے تھے اور ان کی مہمان نوازی اتنی مشہور تھی کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی ان پر حسرت کیا کرتے تھے یہ مجذوب آدمی یہ صوفی آدمی کیا کرتا ہے ہزاروں کا دسترخان ہوتا تھا امیر غریب آ رہے ہیں دسترخان پر کھانا کھا رہے ہیں ایک دن سوتے ہیں خواب میں احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان فرمایا میاں اللہ کی دعوت تو کرتے ہو میری دعوت نہیں کرتے سہان اللہ کی دعوت تو کرتے ہو میری دعوت نہیں کرتے ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جانا اور دوسرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرنا کہ میری دعوت نہیں کرتے کیا کیفیت ہوگی اس وقت چونک جاتے ہیں آنکھ کھل جاتی ہے رونے لگ جاتی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی ہے رو رہے ہیں رو رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے دل دل پر القاح ہوتا ہے میرے بندے ہر عام اور خاص امیر غریب آپ کے دسترخان پر کھانا کھاتے ہیں لیکن آپ کے دسترخان پر علماء طلبا نظر نہیں آتے ان کی بھی مہمان نوازی کیا کرو تو ان کو سمجھ آئی کہ ہاں علماء اور طلبا کی خدمت کرنا گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا ہے یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے ان علماء اور طلبا کی براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے انشاءاللہ اللہ اسی نسبت کے برکت سے کل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور حوضے کوثر اوثر پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوضے کوثر کے کا پانی بھی نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے جو طلبا دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے اور حضرت جو دس دیں گے قرآن مجید اور حدیث اور اسی طرح بزرگان دین کے جو نصائح حضرت بیان فرماتے ہیں درس کے دوران ہمیں غور سے سننے اور ان کو محفوظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے